اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المنتقین خواتم النبیین سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین حسنا> حسنا> سب سے پہلے تو جزاک اللہ آپ سب دوستوں نے جو فہرست بنائی ہے وہ جو لسٹ بنائی ہے وہ مجھے مل گئی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد آج جو پہلا جو موضوع جو ہے میں نے چنا ہے گفتگو کے لیے وہ ہے توبہ اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ دینی اور روحانی معاملات کے اندر ترقی کے لیے سب سے پہلا قدم ہے تو اسی لیے میں نے خیال کیا کہ آپ کی اس فہرست میں سب سے پہلے ہم توبہ پر بات کرتے ہیں ایک تو یہ خیال رہے کہ جو توبہ ہے یہ سب پر واجب ہے چاہے اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا توبہ استغفار یہ ہر ایک پر واجب ہے اچھا اگر تو کوتاہی ہے کوئی گناہ ہے تو اس میں پھر اب دو طرح کے معاملات ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کوتا کا اس گناہ کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اگر اللہ کے ساتھ ہے تو اس کے اندر توبہ کی تین شرائط ایک شرط تو یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ ترک کر دیا جائے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو گناہ پر شرم ساری ہونی چاہیے ہمیں اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا بڑا پکا ارادہ ہونا چاہیے اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز جو ہے وہ نہ ہو تو یہ توبہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اچھا جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو گنا ہے اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے بلکہ کسی بندے سے ہے تو یہ تین شرطیں تو اپنی جگہ موجود ہیں ایک چوتھی شرط بھی ساتھ لگ جاتی ہے اور وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو حق والے کے حق سے بری ذمہ کیسے ہوا جائے مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ مال کی بات ہے تو اس کا مال واپس کیا جائے کہیں تہمت لگائی ہے ہاں ہم نے اس پر تو پھر اس کو اپنے اوپر اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے حساب سے بدلہ لے لے یا اس سے معافی مانگی جائے غیبت ہم نے کی ہے تو بھی چوتھی شرط میں یہ ہے کہ اس سے باقاعدہ معافی مانگی جائے اور اگر ہم نے کچھ لوگوں کے سامنے اس کی اس پہ تہمت لگائی ہے یا غیبت کی ہے تو ان کے سامنے ہی جو ہے وہ اس کی اپنی توبہ جو ہے وہ بیان کی جائے اور ان سب لوگوں کی موجودگی میں شخص کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں وغیرہ وغیرہ اچھا لیکن اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس میں فتنے کا خدشہ ہے تعلقات بالکل ہی ٹوٹ جانے کا خدشہ ہے کوئی اور معاملہ ہے شدید دل آزاری کا مسئلہ ہو سکتا ہے ایسی صورت میں پھر جو حل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس شخص کے لیے کثرت کے ساتھ دعائے استغفار کی جائے اور دعائے خیر کی جائے اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے تحمت اور غیبت میں فرق کیا ہے ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی اور ہم نے کہا کہ یار غیبت تو نہ کرو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ جناب یہ تو سچ ہے جھوٹ تو نہیں ہے میں تو سچ بول رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ سچی بات ہی کسی کے پیچھے کرنا غیبت ہوتا ہے اگر جھوٹی بات کسی کے پیچھے کی جائے تو وہ تہمت ہوتا ہے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غیبت کو غیبت نہیں سمجھا ہم یہ کہتے ہیں چونکہ کہ ہم سچ بول رہے ہیں اس لیے یہ غیبت نہیں ہے جبکہ حقیقت میں وہ غیبت ہوتی ہے اور وہ بہت بڑے گناہوں میں ایک گناہ شمار ہوتی ہے اگر جھوٹا الزام ہے تو وہ تو ہو گئی اگر سچی بات کی ہے تو وہ غیبت ہو گئی یعنی اگر ہمارے پاس کوئی سچی بات بھی ہے تو وہ ہمیں اس شخص کی پیٹھ پیچھے کرنے کی دین اجازت نہیں دیتا اب اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں۔ جہاں سچی بات بیان کرنے کی اجازت نہیں دے رہا دین وہاں پہ فرض کریں آدھا سچ بیان کریں تو کتنا خطرناک ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں اچھا یہی نہیں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں بہت سے معاملات چاہے وہ سچی ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کے اس شخص کے سامنے بھی بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا اور دل آزاری اس سے بچنا اور پردہ پوشی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ کاموں میں سے کام ہے تو یہ بڑا احتیاط کی ضرورت ہے اس میں ہمارے اصل میں جو توبہ ہے اس کو جوڑ لیا گیا ہے غلطیوں سے کوتاہیوں سے گناہوں سے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے عمران صاحب پتہ نہیں آج انہوں نے جوائن کیا یا نہیں ہمیں کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کسی جگہ پہ کہیں کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے توبہ کریں استغفار کریں تو آگے سے فوراً جواب ملا کہ جناب ہم نے کیا کیا تو جب ہم کہتے ہیں کہ توبہ سب پہ واجب ہے استغفار سب پہ واجب ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کوئی کوتا کی ہے یا نہیں کی ہے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے ہر صورت میں ہمیں توبہ کرنی ہے ہر صورت میں ہمیں استغفار کرنا ہے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ صرف کوتاہیوں اور گناہوں ہی کی صورت میں استغفار جو ہے وہ واجب نہیں ہے لیکن ویسے بھی واجب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں روحانی ترقی بھی حاصل ہوتی ہے دینی معاملات میں بھی ترقی حاصل ہوتی ہے روحانی معاملات میں بھی ترقی حاصل ہوتی ہے یہاں کے دنیاوی معاملات میں بھی ترقی حاصل ہوتی ہے اسی لیے ہمیں ایسی روایات مل جاتی ہیں اور احدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس بات کی وہ اشارہ مل جاتا ہے قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتی ہے بات کہ دنیاوی معاملات مثلا مثال کے طور پہ مجھ سے اگر کوئی بات کرتا ہے کہ جناب رزق کے معاملات میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے تو کوئی وظیفہ بتائیے تو میرا تو پہلا وظیفہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی کثرت سے استغفار کرو چاہے ہم نے کوئی کوتا کی ہے یا نہیں کی ہے قرآن مجید سے بھی براہ راست ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں ترقی عطا تافر قرآن مجید کے اندر توبہ پہ بے تحاشا آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف جو ہے وہ ہدایات مل جائیں گی جیسے سورہ النور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ کامیابی کے لیے توبہ جو ہے اس کا اللہ نے حکم دیا ہے بلکہ اسی طرح سورہ ہود کی آپ بات کریں تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کی طرف رجوع کر اسی طرح صورت تحریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے توبت النسوح کا حکم دیا ہے خالص توبک اب اسی طرح اگر ہم حدیث مبارکہ میں آ جائیں تو حدیث میں بھی ہمیں بے تحاشا ایسی حدیث ملیں گی جو انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے اور اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے مثال کے طور پر اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ سے ایک ایک دن میں ستر ستر مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہوں اب مجھے بتائیے زکم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ تو اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مسلم شریف میں حدیث آئی کہ اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ استغفار کرو میں دن میں سو سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں مسلم شریف کی حدیث آئی ہے ایک اور جگہ پہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ سے کہیں اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی جس نے بیابان گم ہونے کے بعد پا لیا یہ متفق علیہ ہے بخاری میں بھی ہمیں مل جاتا ہے مسلم میں بھی مل جاتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک اور اس میں آپ کو الفاظ ایک اور جگہ پہ جو ملتے ہیں وہ کچھ یوں ملتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کی توبہ سے جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی کے جس کی سہرا میں سواری گم ہو جائے وہ سواری اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اس کا کھانا پینا بھی اسی پر لدا ہو وہ شخص اس کی تلاش میں مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائی کے نیچے لیٹ جائے اور اس دوران وہ سواری اس کے پاس آ جائے اور وہ اس کی نکیل کو تھام کر انتہائی خوشی میں کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب اب بتائیے بھلا یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب بس اللہ لیکن یعنی اس خوشی کے عالم میں اس شخص سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و اس شخص کا جو خوشی کا عالم ہے اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اسی طریقے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے اور دن کو اپنا جو ہے دست قدرت یا ہاتھ ہے وہ پھیلاتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والا جو ہے وہ دن کو توبہ کر لے اور یہ معافی کا سلسلہ یوں چلتا رہتا ہے یہ مفہوم اس کا میں عرض کر رہا ہوں یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو مسلم شریف کی یہ حدیث موجود ہے اس سے زیادہ کھلی جو ہے وہ کیا آپ بات کوئی کر سکتا ہے انسان حزرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یعنی یہی صرف ایک وقت ہے جہاں توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا اسی طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک عالم نزہ اس پر جو ہے وہ تاری ہو جائے یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے واضح واضح طور پہ جو ہے وہ فرمایا تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ توبہ چاہے ہم سے کوئی کوتاہی ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر توبہ ہمارے لیے واجب ہے اگر آپ پھر یہ بھی سمجھے فرض کریں اگر ہمارا خیال ہے کہ ہم سے کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی لیکن سارے دن میں نہ جانے کتنی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہمارا کوئی دن جو ہے وہ بغیر گناہوں کے یا بغیر کوتاہیوں کے گزرا بھی ہے یا نہیں گزرا ہے اس لیے توبہ اور اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے بھی یہی کہا کہ روحانی ترقی بھی اگر آپ کو چاہیے تو جو پہلا قدم ہے اس روحانی ترقی کا وہ توبہ کا ہے تو توبہ جو ہے وہ چونکہ واجب ہے آپ بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اس کے اندر جو ہے توبہ استغفار جو ہے اس کو اپنا مستقل عمل جو ہے وہ بنائیے اس میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ ویسے تو ظاہر اللہ تبارک و تعالی جو ہے جس طرح زمان و مقاں کی قید سے آزاد ہے اسی طرح زبان کی قید سے بھی آزاد ہے وہ ہمارے دلوں کو کے جو حالات ہیں اس سے بھی واقف ہے اس لیے کسی بھی زبان میں گو کے استغفار کیا جا سکتا ہے توبہ کی جا سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی دعائیں اور بہت سی التجائیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں جن کا تعلق براہ راست توبہ سے ہے اور استغفار سے ہے بہت سی دعائیں بہت سی التجائیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں جن کا تعلق براہ راست توبہ اور استغفار سے ہے اس لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کا مجموعہ اپنے پاس رکھیں میں بھی کوشش کروں گا کہ میں سب کو اکٹھا کر کے اگر آپ کو پیش کر سکوں اور ان کا استعمال ہر دعا کے اندر بھی اور دعا کے علاوہ ہے. کچھ نہیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو مختصر ترین ہمارے پاس کلمہ ہے استغفر اللہ کم از کم وہ تو ہم لے کر چل ہی سکتے ہیں استغفار کرنا نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ عین عبادت بھی ہے سو so اس بات کو گرا سے باندھ لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں کوشش کریں استغفار کرنے کی اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں ہماری غلطیاں معاف ہوتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور اس کی کثرت کی وجہ سے ہم سے مزید گناہوں کا امکان کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توبہ جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کثرت کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی سچے دل کے ساتھ کوشش کریں اور صرف میں یہ بات عرض کروں گا جیسے میں نے عرض کر دیا تھوڑی دیر شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ اگر کسی انسان سے متعلق معاملہ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے اگر براہ راست بات کریں گے تو اس سے معاملات بگڑ جائیں گے تو یہ جو توبہ استغفار ہمیں کثرت کے ساتھ کرنی ہے اس میں اس کا بھی حصہ بیچ میں شامل کر دیا جائے ان لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کر دیا جائے ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں خیر کی جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کے ان کے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا آن دے بحاف تو ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے لیے بے استخبار کرنا چاہیے اپنے لیے بھی کرنا چاہیے اپنے والدین کے لیے بہن بھائیوں کے لیے عزیز و قارف کے لیے سب کے لیے تو کثرت کے ساتھ ہم توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا فرمائے اور اللہ اللہ خیر کے ہی سید و مولانا محمد وصحب و اجمعین الرحم السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام جی سر مجھے سوال پوچھنا آپ سے آپ کہہ کہ کسی شخص کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں اور اچھی بات ہے دیر موجودگی میں کرتے ہیں وہ بھی جو ہے اگر ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی اچھا بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں اس کی کوتاہیاں بیان کر رہے ہیں اس نے کوئی حرکت ایسی کی ہے جو بیان کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے سر اگر اس معاملے میں ہم نے کوئی as کیس case کسی کا مسئلہ ڈسکس کرنا ہو تاکہ کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایسی صورت میں ہاں ایسی صورت میں कर... جو مشائق کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اس شخص کا نام نہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ کس کی بات ہو رہی ہے وہ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک عزیز ہیں, ایک صاحب ہیں کسی کا پتہ چلا ہے مطلب اس طریقے سے اس کی پردہ بھوشی لازم ہے کہ اگر ہم صرف اس لیے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھئی اصلاح ہو جائے دوسروں کی और दूसरों की तरबियत हो जाए तो उस शख्स को पॉइंट आउट ना करें उसका नाम लिए बगैर बात करें और इस तरह बात करें कि किसी को अंदाजा भी ना हो कि किसकी बात हो है। फिर कोई लेकिन लेकिन उसमें भी उसमें भी जरूरी है कि मकसद सिर्फ इसलाह और मकसद सिर्फ बात का समझ हो मकसद ये ना हो कि बयान किया जाए कहते कि जी फला ने किया जी सर जी कोई और ब्रादरम تو ٹھیک ہے پھر اگر کوئی اب مزید گفتگو نہیں ہے تو جزاک اللہ